السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ اسلامی کیسے مرگز مسجد بیر کراچی الحمدللہ للہ والسلام و رسول اللہ وباغ میں احکر العباد عبداللہ ناصر رحمانی امیر جمیت عل سندھ آپ احباب سے مخاطب ہوں اس وقت جس الم ناک صورتحال کا ہم کو سامنا ہے برما کے ہمارے جو روہنگیا مسلمان بھائی ہیں اور جو ایک بڑی بربریت کا سامنا کر رہے ہیں انتہائی تکلیف دہ واقعات سننے کو ملتے ہیں اور ہر روز تواتر کے ساتھ یہ حوادث جاری اور قائم ہیں یہ صورت حال ایسی ہے جس پر خاموشی اختیار کرنا یا بے حصی کا مظاہرہ کرنا یہ کتاب و سنت کے مقاصد کے خلاف ہے اور ہمارے منحج کے خلاف ہیں نبی اسلام کی ایک حدیث ایک عرصہ قبل پڑھی تھی اور اس کے الفاظ غالباً ملم مل یہ امور نا فل سمنا کہ جو شخص ہمارے امور کو سنے اور ان کا اہتمام نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے تو یہ ہمارے امور سے مراد مسلمانوں کی امور مسلمان جہاں, جہاں بھی ہوں مثر مینفی توادراحم کا مثر جسد الواحد نبی السلام کا فرمان ہے کہ مسلمانوں کا آپس میں جو تعلق ہے محبت اور پیار اور دیگر جو ہیں وہ علائق میں وہ ایک جسم کی مانند ہے تدا عظاء الحسا جسد بسار الحمہ اور اگر مسلمان کے ایک عضو کو تکلیف ہو تو پورا بدن اس تکلیف سے تڑپتا رہتا ہے تو مسلمان کہیں بھی ہوں افریقہ میں ہوں برما میں ہو ان کی تکلیف ہماری تکلیف ہے اور ان کی پریشانی ہماری پریشانی تو اس وقت جو ایک صورتحال کا سامنا ہے ہمارے روہنگیا کے بھائیوں کو اراکان میں جو انتہائی ناقفتہ بے ہے تو اس میں سر دست دو چیزیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں جس کی میں دعوت اپنے تمام احاط کو دے رہا ہوں ایک تو ان کے ساتھ بھرپور تعاون ہو تاکہ جس غربت کا اور فقر کا سامنا ہے لاکھوں لوگ انہیں ہجرت کر کے جا چکے ہیں اور وہ فاقہ کشی کی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں تو ایک تو ان کے ساتھ تعاون کیا جائے بڑھ چڑھ کر تاکہ ان کو یہ احساس ہو کہ ہمارے پیچھے امت مسلمہ ہے اور وہ ہمارے غم میں شریک ہے اور ہمارے امور کا اہتمام کر رہی ہے اور دوسرا تعلق بلّہ ہے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنا اور صبر و استقامت کا مظاہرہ کرنا اور و صلاح المؤمن دعا مومن کا ہتھیار ہے اور دعا ضرور قبول ہوتی ہے ادعونی استجب لکم اللہ تعالیٰ کا امر بھی ہے اور وعدہ بھی ہے ادعونی اس کا امر ہے کہ مجھ سے دعائیں کرو اور وعدہ کیا ہے میں دعائیں قبول کروں گا واجا سالہ کا جو انی قریب اور جی بتا بت دا دعانی. کہ میرے بندوں سے کہہ دو میرا بندہ جب بھی مجھے پکارے گا میں اس کی پکار ضرور قبول کروں گا نبی السلام کی حدیث بھی ہے سل تو کہ تم مانگو تمہیں عطا کیا جائے گا تو جہاں بھی یہ مانگنے کا اور دعا کا ذکر ہے وہاں ساتھ ساتھ استجابت کا ذکر بھی ہے تو کثرت سے دعائیں کی جائیں ان حالات میں ہمارے کچھ لوگ کچھ ایسا کردار بھی ادا کر رہے ہیں جو نامناسب معلوم ہوتا ہے ان کی یعنی تمام تر جو تگو دو کا محور ہے وہ یہ ہے کہ وہ یعنی برما کی اور یہ روہنگیا مسلمانوں کی جو تصویریں ہیں اور ان کے جو ایک حوادث کے فوٹو ان تک پہنچتے ہیں کچھ سچے بھی ہوتے ہیں کچھ جھوٹے بھی ہوتے ہیں تو ان کو وہ آگے فارورڈ کرتے ہیں آگے اس کو ان کو پھیلاتے ہیں اور پہنچاتے ہیں اور اسی میں ان کا یہ یعنی نشب و روز گزر رہا ہے ہو سکتا ہے ان کے دل میں درد ہو اور اس درد کے تحت وہ یہ کام کر رہے ہوں لیکن اگر اس میں اشتغال کی بجائے وہ دعا کریں تو یہ دعا زیادہ انشاءاللہ مفید ہوگی اور کچھ لوگ مزید ڈرامے رچاتے ہوئے وہاں یعنی اپنا آپ کا وہاں جانا ظاہر کرتے ہیں کہ ہم وہاں پہنچ گئے ہم وہاں موجود ہیں اور یہ کر رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں حالانکہ یہ سب تلفیق ہوتا ہے جو ہمارے سکھا ساتھی وہ بتاتے ہیں کہ یہ سب ڈرامہ بازی ہے اور اس طرح اپنی ایک تشہیر جس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے آپ یہاں رہ کر اپنے بھائیوں سے رابطہ کریں اور جو ممکن ہو سکے وہ امداد ان تک پہنچائیں اب آخری سوال یہ ہے کہ اگر ایک تعاون ہم جمع کریں تو کس کے حوالے کریں تو اس کے لیے ہمارے پاس ایک سکھا اور قابل اعتماد ایک چینل بھی حمد موجود ہے وہیں کے ایک ساتھی ہیں روہنگین ساتھی ہیں جو ایک عرصہ قبل پاکستان آئے تھے اور ہمارے اداروں میں زیر تعلیم رہے جامع بکر میں پڑھتے رہے وہاں کے اساتذہ سا انہیں اچھی طرح جانتے ہیں ان کے منج کو جانتے ہیں ان کی صداقت اور امانت کے مؤرف ہیں اور ان کا نام قاری محمد علی جو اس وقت بھی ہمارے پاس موجود ہیں اور کچھ احباب بھی ان کے ساتھ ہیں جو یہاں بھی برمی ساتھیوں میں دعوت کا کام کر رہے ہیں اور وہاں برما میں بھی اور اراکان میں بھی خاص طور پہ ان کے مدارس ہیں یعنی جمیت الحدیث کے نام سے بھی الحمد للہ کام کر رہے ہیں اور ہم نے انٹرنیٹ سے ان کی نشاط بھی دیکھی ہیں تعلیم ہوتے ہوئے بھی دیکھی ہے اور طلبار طالبات کی ایک تعداد بھی دیکھی ہے گو اس وقت برمی گورنمنٹ نے یعنی مدارس پر ایک پابندی لگا دی ہے لیکن پھر بھی یہ لوگ خفیہ طور پہ کام کر رہے ہیں دعوت کا اور تعلیم کا اور ساتھ ساتھ جو متاثرین ہیں ان تک پہنچنے کا اور ان کو مدد فراہم کرنے کا بحمد کام کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے اور یہ لوگ زیادہ مستحق بھی اور اہل بھی ہیں اندر کے راستے جانتے ہیں لوگوں کو جانتے ہیں اندر کی زبان کو جانتے ہیں اس کی بجائے اگر میں وہاں چلا جاؤں جس کو کچھ بھی علم نہیں ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہ ہوگا سوائے اس کے کہ میرا میڈیا میں نام آ جائے گا اور میں اخباروں کی زینت بن جاؤں گا تو بہتر یہ ہے کہ ہم حقائق کو پہچانیں اور یہ ساتھی قاری محمد علی ان کو ہم نے تذکیہ جاری کر دیا ہے انشاءاللہ یہ اپنے ساتھیوں سمیت آپ کے پاس آئیں گے رابطے کریں گے تو آپ ضرور ان کے ساتھ تعاون کیجئے یا پھر یہ کہ جو ہمارے ادارے ہیں ہمارے دفاتر ہیں کراچی میں اور سندھ میں آپ وہاں بھی جا سکتے ہیں جو تعاون آپ کا پہنچے گا تو انشاءاللہ شاء اللہ بکمال امانت ان کو سونپ دیا جائے گا اور انشاءاللہ وہ وہاں تک پہنچے گا اللہ کی توفیق سے تو یہ ایک پیغام ہے سب ساتھیوں کے لیے ایک تو دعاؤں میں یاد رکھیں اللہ کا ذکر کریں انشاءاللہ اس کا ایک ایک فائدہ اور بڑی قوی تاثیر ہے اور دوسرا اپنا تعاون ان تک پہنچانے کی کوشش کریں اور یہ ایک ثبوت مہیا کریں کہ آپ کے دل میں ان کا درد ہے اور آپ ان کی امور سے غافل نہیں ہیں اور پوری طرح ان کا اہتمام کر رہے ہیں اور ان کو یہ احساس دلا رہے ہیں کہ ہم اکیلے نہیں اس آزمائش میں بلکہ امت مسلم ہمارے ساتھ ہیں اور پاکستان کے ہمارے سلفی بھائی ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ ہم بھی روہنگیہ کے اپنے ساتھیوں سے بذریعہ حاضہ یہ یہ پیغام ان کو دے رہے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ جو پاکستان کی جماعت ہے بالخصوص جماعت الحدیث وہ آپ کے قدم و قدم شانہ بشانہ آپ کے ساتھ ہے آپ کے لیے دعا گو ہے اور ایک حتی الفصعت آپ کے لیے انشاءاللہ معاون ہے اور قدم مقدم قدم آپ کے ساتھ ہے تو آپ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور یہ ایک جو آزمائش اللہ کی طرف سے آئی ہے اس میں سرخرو ہونے کی کوشش کریں اور اگر ہم اس میں غافل ہو جائیں تو پھر ان اللہ مصغلیت کا سامنا کرنا پڑے گا جو کہ بہت ہی کڑی ہو سکتی ہے و اللہ ولی اللہ رب العزت راسانیہ فرما دے اللہ تعالی ہمارے بھائیوں کو جو ایک آزمائش ان پر قائم ہے اللہ ان کو سرخرو فرما دے اللہ ان کو حوصلہ دے اور بالخصوص جو عزتیں مجروح ہو رہی ہیں یا اللہ ہماری بہنوں کی عزتوں کی حفاظت فرمائے یا اللہ ان کی عزتوں کی حفاظت فرما یا اللہ باقی قربانیاں جو ساتھی دے رہے ہیں وہ قابل برداشت ہیں مگر ان کی عزت کا معاملہ قابل برداشت نہیں ہے ان کی عزتوں کی حفاظت فرما لے بڑے بڑے مقروع قسم کے واقعات سامنے آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ عزت توفیق دے کہ ہم ان کے دست و بازو بنے اور ان کے ساتھ تعاون کریں اور انشاءاللہ یہ تعاون مستقبل میں ایک توحید کو نشر کرنے کا ذریعہ بنے گا اور ان میں نافع کو عام کرنے کا ذریعہ بنے گا بلّہ تعالی ولی توفیق واخل دعوانا الحمد رب العالمین